ایسے ہیں جی آپ لوگ خیر حافیت ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں الحمد للہ الحمد للہ الحمد اللہ یہاں سے مصنف رحم ناقصہ جی ٹھیک ہے جیسے آپ کا حکم پہلے نیا سبق پڑھ لیتے ہیں آخر میں اس کو بتا دوں گا افعال ناقصہ ٹھیک ہے جس کو جو آپ پڑھ کے بھی آ چکے ہیں افعال ناقصہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ رافع الاسم اور ناصب الخبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو کیا کر دیتے ہیں نصب دیتے ہیں افعال ناقصہ. کہ پہلے جو افعال ناقصہ کے بعد اور اس کے بعد جو خبر ہوتی ہے اس کو خبر کانا وغیرہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں ٹھیک ہے افال ناقصا کی خبر پہلا اسم جو ہوتا ہے وہ مسلم اللہ ہوتا ہے اور خبر مسند ہوتی ہے جس طرح ہم نے کل پڑھا مشبہ بالفعل کی جو خبر ہوتی ہے وہ اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی کل ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے کہ اس کا اسم ہی پہلے ہوگا ان ہے تو وہ ایسے ہی ہوگا ایسے نہیں ہوگا کہ زیدن یعنی اسم میں چلا جائے اور کیا ہو خبر پہلے آ جائے اس کے لیے ایسا ممکن نہیں ہوئے کی صورت کے لیکن یہاں پر بتاتے ہیں کہ یہ جو خبر ہے کانا وغیرہ کی یہ خبر اسم پر مقدم ہو سکتی ہے یعنی افعال کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے خبر آئے افعال ناقصہ کے بعد اور اس کا اسم بعد میں چلا جائے یہ والی تبدیلی تو تمام افعال ناقصہ میں ہو سکتی ہے کانا سارا تمام کے تمام افعال جتنے بھی ہیں ان تمام افعال کے اندر یہ بولی تبدیلی ممکن ہے بغیر کسی اس کے ٹھیک ہے نا کہ کیا کر سکتے ہیں آپ خبر کو پہلے لا سکتے ہیں اور اسم کو مؤخر کر سکتے ہیں بغیر کسی شرط کے ٹھیک ہے جی البتہ ایک اور تبدیلی بھی جائز ہے وہ کون سی والی کہ آپ افعال ناقصہ کی خبر کو اٹھا کر پھر سے بھی پہلے لے آئے ایک تو یہ نا کہ سب سے پہلے مسئلہ میں آپ کو اصل مثال دیتا ہوں کانا زئی دن یہ ایک ترکیب ہے کانا فی ناقص ہے اور کا یعنی اس کی کیا ہے خبر ہے اب اس میں یوں تبدیلی کی جا سکتی ہے کہ کانا کا امن ضعید کی خبر کو ہم اسم پر مقدم کر لیں ٹھیک ہے تو کا پہلے آ جائے گا زیدن جو اس میں کانا ہے وہ مؤخر ہو جائے گا کا نا کا ایمان یہ والی تبدیلی تمام افعال ناقصہ کے اندر آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی البتہ ایک اور تبدیلی ہے کہ آپ ترکیب کو یوں کر دیں کا ایمان زیدن کہ جو خبر کانا ہے آپ اس کو پھیلے ناقص سے بھی پہلے لے آئے سب سے پہلے کا کو جی تیسری صورت یہ ہے کہ آپ خبر کانا کو افعال ناقصہ کیا جو افعال ہیں ان افعال سے بھی بالکل شروع میں لے آئے اور یوں ترکیب اور یوں جملے کی ترکیب یوں رکھ دیں کا ایمن کانا زئی دن کا کانا زئی ٹھیک ہے جی کہتے ہیں کہ یہ والی صورت جائز ہے لیکن پہلے والے جو گیارہ افعال ذکر کیے ہیں یہاں پر کتاب کے اندر ان گیارہ افعال کے اندر تو ایسا کر سکتے ہیں البتہ اس کے بعد جیسے ما ظالہ ہے ما برحا ہے ما فتح ہے کا ہے اور مادامہ ہے وہ والے افعال یعنی جن کے شروع شروع میں ما آتا ہے ان افعال کے اندر آپ ایسی تبدیلی نہیں کر سکتے کہ بالکل قا یعنی خبر خانہ کو افعال سے ہی پہلے ذکر کر دیں یہ والی تبدیلی ان میں نہیں کر سکتے اس کی وجہ ہے, اس کی ایک علت ہے وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ماں ہوتا ہے چاہے ماں مزدری ہو یا ماں نافیہ ہو یہ ماں صدارت کلام کو چاہتا ہے صدارت کلام یعنی کلام کے بالکل شروع میں آنا چاہتا ہے, ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے اب اگر آپ خبر کانوں کو پہلے لے آئیں گے اور افعال بعد میں رہ جائے گا ماں زالا ہو یا منفقہ ہو وہ بعد میں آ جائے گا تو اس کا صدارت کلام فوت ہو جائے گا صدارت کلام سمجھتے ہیں مثلا جیسے ہوتا ہے صدر جلسہ ایک تو جلسہ کا جو مہمان خصوصی ہوتا ہے اس کا عام طور پر تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل سب سے آخر میں آتا ہے ٹھیک ہے اپنی مارکیٹ بنانے کے بعد وہ بالکل آخر میں آتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے صدر جلسہ اور وہ بالکل شروع سے آخر تک بیٹھا رہتا ہے شروع سے تمام کی تمام ذمہ داری گویا کہ اس کی ہوتی ہے اس کو صدر جلسہ کہتے ہیں کہ وہ شروع سے آخر تک پورے کے پورے پروگرام میں وہ بیٹھا رہے گا اس کو صدر جلسہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح صدارتی کلام جو جملہ ہے جو کلام ہے اس کی صدارت یہ ہے کہ یعنی وہ پہلے آئے تو اب ماں جو مددریہ ہو یا ماں نافیہ ہو یہ صدارتی کلام کا تقاضا کرتا ہے اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے اس کا اصرار یہ ہوتا ہے کہ میں بالکل شروع میں آؤں مجھ سے پہلے کوئی نہ آئے ٹھیک ہے تو اب اس کا خیال رکھتے ہوئے اب یہ جو افعال ہیں جن کے شروع میں ماں ماں آتا ہے ماں داماں ہے ماں ظالہ ہے من منفکا ہے وغیرہ وغیرہ تو ان افعال سے خبر کو مقدم نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ اگر اس ان افعال پر خبر کو مقدم کریں گے تو صدارت ان کا صدارت کلام فوت ہو جائے گا اور ہم ایسا نہیں چاہتے کہ ماں کی دل آزاری ہو تو اس لیے اس کو مقدم نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی بس اتنی سی بات ہے آپ کے آج کے سبق میں جو افعال ہیں رافع الاسم ناصب الخبر ہیں پہلی تبدیلی یہ ہے کہ جو افعال ناقصہ ہیں ان کی خبر اسم پر مقدم ہو سکتی ہے تمام کے تمام افعال کے اندر البتہ ایک اور تبدیلی بھی کہ ان کی خبر جو ہے وہ افعال پر بھی مقدم ہو سکتی ہے لیکن وہ صرف اور صرف پہلے والے گیارہ افعال کے اندر یعنی ان افعال کے اندر کے جن کے شروع میں ماں نہیں آتا البتہ جن کے شروع میں ماں آتا ہے ان کے اندر آپ یہ تبدیلی نہیں کر سکتے اس کی وجہ کیا ہے کہ صدارت کلام فوت ہو جائے گا آ کتاب میں کہتے فصل اسم و کانا و اخواتحہ کانا کا اسم ہم کیا پڑھ رہے ہیں مرفوہات پڑھ رہے ہیں کانا کا اسم کیا مطلب کہ اس میں کانا مرفو ہوگا تو مرفوہات میں سے صرف صرف جب تذکرہ کریں گے تو کس کا تذکرہ کریں گے اس میں کا لیکن جب ہم منصوبات میں چلے جائیں گے تو منصوبات میں جب تذکرہ کریں گے تو کا تذکرہ کریں گے کا کیونکہ وہ منصوب ہوتی ہے اسم کانہ و اخواتحا یعنی اس کے جو مثل ہیں ان کی وہی وہ کون کون سے ہیں نمبر ایک تو کانا ہو گیا نمبر دو سرا نمبر تین اصبہا نمبر چار انا نمبر پانچ اَہا نمبر چھ غلّہ نمبر سات باتا نمبر آٹھ فاح نمبر نو اہ نمبر دس آدھا نمبر گیارہ وادہ یہ پہلے والے گیارہ ہو گئے اس کے بعد نمبر بارہ پہ ہے ماضا لا نمبر تیرہ پہ ماب ریہا نمبر چودہ پہ مافتح اور نمبر پندرہ پہ منفقہ اور نمبر سولہ پہ مہادامہ اور آخر میں ہے لہسا ٹھیک ہے جی کہتے جو تمام افعال ہیں تدخل خلو از مبتدا ا والخبر یہ بھی عروف مشبہ بالفعل کی طرح مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں ایزن کا مطلب اسی طرح یعنی جس طرح عروف مشبّہ بالفعل مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں فتح فاول نمبر گیارہ پہ ٹھیک ہے بعد سمجھ جی رول نمبر تین غدا ہے فتر فاول مبتدا یہ جو ہے مبتدا کو کیا کر دیتے ہیں رفع دیتے ہیں و یوسم اسما کانا اور اس کو اسم کانا کا نام دیا جاتا ہے وطن سے اور خبر کو کیا دیتے ہیں یہ افعال خبر کو نصب دیتے ہیں و یسم ما خبر کانہ اور اس کا نام رکھا جاتا ہے خبر کانہ ٹھیک کتے ف اسم کانہ هو المسند الی اس میں کا جو اسم ہوتا ہے یہ اس کے علاوہ جو اور ہوتا ہے وہ کیا ہے مسند الی ہوتا ہے بعد دخول ہا ان افال کے داخل ہو جانے کے بعد نحو کانہ زید قائما یہ عام مثال ہے اس میں کانہ کی ٹھیک ہے تو زید کانا کا اسم ہے جو کہ مرفو ہے کا اس کی خبر ہے پہلی بات وہ فلکل تَقْدِ... آ... ہم... تقدیمہ اخبار ہاں اعلی اسما کیا کہ تمام کے تمام افعال ناقصہ میں جائز ہے تقدیمہ اخبار ان کی خبروں کا مقدم کرنا اعلی اسما ان کے اسما پر ان کے اسما پر آپ کیا کر سکتے ان کی خبروں کو مقدم کر سکتے ہیں نحو کانا کا امن جیسے اب یوں کہیں کہ کانا قائمن زیدن تو قائمن خبر مقدم ہے اور زیدن اس کا اسم مؤخر ہے۔ وعلا نفس الافعال ايضا في التسعت الاولى یہ غلط ہے۔ یہ جو یہاں پر لکھو فت التسعت الاولى یہ غلط ہے۔ 9 نہیں ہے یہ صحابہ کیتابت کا اصل میں یہاں پر کیا ہے 11 ہیں پہلے والے افعال ٹھیک ہے غدا تک سارا شامل ہے۔ آپ اپنی کتاب کے हाशیوں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا میرے پاس جو معاشی ہیں وہ تو فارسی میں ہی اول شاید قلم سہون ٹھیک ہے خیر تو یہ کیا ہے سہو کاتب کی غلطی ہے نو نہیں ہے بلکہ کیا ہیں گیارہ پہلے گیارہ افعال جو ہیں ان کے اندر آپ یہ بلی تبدیلی کر سکتے ہیں کون سی وہ نفس افعال پر بھی کیا کریں خبر کو مقدم کر دیں افعال سے بھی پہلے پہلے چلیں جی کوئی بات نہیں اگر نو پہ ہے تو بھی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے البتہ ما سے پہلے پہلے جتنے بھی الفاظ ہیں ٹھیک ہے گیارہ بنیں گے کل تو یہ گیارہ کے گیارہ میں آپ یہ والی تبدیلی کر سکتے ہیں وہ نفس افعال ایزن اس طرح یہ والی تبدیلی کی خبر نفس افعال پر بھی مقدم ہو ٹھیک ہے پہلے والے گیارہ میں نفن کا نا زی اب نہبو کا امن کا نظر عید کہتے ولاز وزال کا فی ما کہتے ہیں ولاج وزال کا یہ صورت جائز نہیں ہے فی ما ان صورتوں میں یا ان افعال میں فی اول ہی ماں جن افعال کے شروع میں ما آتا ہے ٹھیک ہے جن فی ما ان صورتوں میں ان افعال میں یہ ماں موصولہ ہے ٹھیک ہے فی اول ہی ماں کہ جن افعال کے شروع میں ما ہے اب ما سے مراد یہاں لفظ ماں ہی مراد ہے جو ماں برحا میں ہے ما فتح میں ہے منفکہ میں ہے کہتے فلا یہ نہیں کہا جائے گا ٹھیک ہے وجہ میں نے آپ کو بتا دی اب جب پہلے والے افعال گیارہ ہیں ان کے اندر آپ یہ تو تبدیلی کر سکتے ہیں جو ما والے افعال ہیں ان کے اندر آپ نہیں کر سکتے تو ایک لفظ رہ جاتا ہے لیسا کہتے ہیں اب اس میں کیا کائمن جو اس کی خبر ہے لیسے کی خبر اس پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو اس میں اختلاف ہے بعض فرماتے ہیں کہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے کہ لیسے سا بھی دوسرے افعال کی طرح ایک فیل ہے لہٰذا یہ کیا ہے جس طرح ان افعال پر خبر مقدم ہو سکتی ہے لہٰذا لیسے کی خبر بھی مقدم ہو سکتی ہے لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں مقدم نہیں ہوگی اس کی خبر کہتے ہیں فی لہیسہ خلاف و فی خلاف کے بارے میں اختلاف ہے وباقی وباقی کلام فیافال قسم ثانی کہتے ہیں قسم ثانی جو ہے یعنی جو کہ افعال سے متعلقہ ہے کہتے ہیں مزید تفصیل ان افعال کے بارے میں وہاں پر ہم کریں گے البتہ یہاں پر آپ کو صرف اتنا بتا دیا ہے افعال ناقصہ اسم کو رفع دیتے ہیں خبر کو اسم کو کیا ہے رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں پھر افعال ناقصہ کی جو خبر ہوتی ہے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے تمام افعال کے اندر البتہ اس کی خبر نفس افعال پر بھی مقدم ہو سکتی ہے پہلے والے گیارہ الفاظ میں پہلے, پہلے والے گیارہ افعال میں یعنی ان افعال میں کہ جن کے شروع میں ماں نہیں آتا ان میں مقدم ہو سکتی ہے اس لیے کہ افعال عمل کر سکتے ہیں ان کا افعال عمل کے اندر قوی ہیں البتہ جن سیخوں کے اندر جن افعال کے اندر ماں آتا ہے تو ان صورتوں میں خبر کو مقدم نہیں کر سکتے اس لیے کہ ماں چاہے مستریہ ہو یا ماں چاہے نافیہ ہو وہ صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے اگر اس سے پہلے خبر کو مقدم کر دیں گے خبر کو شروع میں لے آئیں گے تو ان کا صدارت کلام فوت ہو جائے گا رہ جاتے آخر میں لفظ لئی اس کے بارے میں اختلاف ہے باز فرماتے ہیں کہ اس کی خبر بھی مقدم ہو سکتی ہے دیگر افعال کی طرح البتہ دیگر باہرات حرات فرماتے ہیں کہ اس کی خبر بھی مقدم نہیں ہو نہیں ہو سکتی پہلا نفس الافعال صرف افال پر بھی مقدم صرف افال نفس الافعال نفس کا مطلب صرف ٹھیک ہے نفس افال پر ان کی ذات فیل کی جو ذات ہے اس پر بھی مقدم ہو سکتی ہے خبر ایک تو ہم نے کہا نا کہ اسم افال فیل کے جو اسم پر مقدم ہو سکتی ہے خبر اور یہ کہ نفس فیل پر بھی یعنی فیل کی جو اپنی ذات ہے خود اس سے بھی خبر مقدم ہو سکتی ہے یہ مطلب ہے اعلی نفس افال کا وہ نفس الافعال ایزن کہ افعال کی ذات پر بھی خبر مقدم ہو سکتی ہے اسی طرح فتل اولا یہ ٹھیک نہیں ہے فی اس کی عبارت کیا رکھیں آپ یہاں پر برحل آپ اس کو اتنا سمجھ لیں کہ یہ سات اولا صحیح نہیں ہے فطل اول لیکن کہہ دیں ٹھیک ہے طرح کی بارت. مبرل میں آپ کو اس کی عبارت لگا بھی دوں گا کل انشاءاللہ اچھا جی وفی لئیسا اور لئیسا کے بارے میں خلاف ان اختلاف و الافعال کلام فہاد کے متعلق جو بقیہ کلام ہے یا جی افل قسم ثانی قسم ثانی یعنی افال افعال کی بحث میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی فصل اسم و ما وال الشبح بلئس ما وال ما اور لا ٹھیک ہے کیونکہ لئیسا کے مشابہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لئیسا کا مشابہت لئیسا کے ساتھ جو بھی ہم نے پڑھا ہے افعال ناقصہ کے اندر ایک, ایک فیل ہے لئیسا اس کے ساتھ مشابہت ان کی ماں اور لا کی دو وجہ سے ہے ایک مانن ہے اور ایک لفظن ہے مانن ان کی مشابہت یہ ہے کہ جس طرح لئیسا نفی کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے اس طرح ماں بھی نفی کے لیے اور لا بھی نفی کے لیے آتے ہیں لفظن مشابہت اس طرح کہ جس طرح لئیسا جو ہے وہ اسم کو رفا دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے تو اس طرح ماں بھی اسم کو نصب اسم کو رفع اور خبر کو کیا کر دیتے ہیں جی نصب دیتے ہیں تو یہی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بلیس یہ دونوں تشبیر رکھتے ہیں آہ یعنی آہ اسی کی طرح کے ہیں لئیسا کی طرح فصلن کہتا ہے فصل ماں والا المشبحطین بلیس ما اور لا کے بارے میں جو کہ لیسہ کے مشاورت رکھتے ہیں وہ المسند و علیہ بادہ دخول کہ یہ جو ما اور لا کا جو اسم ہوتا ہے یہ مسند علیہ ہوتا ہے بادہ دکھول ماں اور لا دونوں کے داخل ہو جانے کے بعد لا رجول کا ماں کی مثال جیسے ما قائمن اور لا کی مثال جیسے لا رجل افضل کا اب دیکھو ما کا اسمرف ہے, ہے اور لا کا اسمرف ہے, ہے اچھا پھر ایک اور بات بتاتے ہیں کہ ما جو ہے لا لا کا دخول عام طور پر نکرا پر ہوتا ہے ٹھیک ہے معرفہ پر نہیں ہوتا لا کا دخول جیسے اسی مثال کے اندر آپ دیکھیں لا رجول دیکھو لا کا دو مدخول بہا کیا ہے وہ رجلن ہے اور جو کہ نکرہ ہے تو لا عام طور پر جو ہوتا ہے یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور ما عام ہے نکرا پر بھی داخل ہوتے ہیں اور معرفہ پر بھی داخل ہوتا ہے یہاں پر ما معرفہ پر داخل ہے جیسے کہ زیدن کہتے ہیں وہ یخ اللہ بن رہتے لا خاص ہے نکرا کے ساتھ یعنی یہ نکرہ پر ہی داخل ہوتا ہے جیسے لا رج الن افسلّا وہ یوم ما. ما کہتے ہیں عام ہے بل معرف کبھی مارفا پر بھی داخل ہوتے ہیں اور نقرہ پر بھی داخل ہوتے ہیں مرفوعات کی آخری قسم فصلن خبرو لا لنفی الجنس نفی جنس کی خبر مرفوعات میں سے ہے جبکہ لائے نفی جنس کا اسم کس میں سے ہے منصوبات میں سے وہ ہم آگے پڑھیں گے تو لائے نفی جنس کی خبر مرفوعات میں سے ہے اور یہ خبر کیا ہوگی مرفو ہوگی کہتے ہیں وہ المسن دو خبر وحول مسن دو بادت وا نخو اللہ رج اللہ کہ اس کی جو خبر ہے لا نفی جنس کی جو جنس کی نفی کرتی ہے ٹھیک ہے جنس اس سے مراد جینس سے مراد جنس ذات نہیں ہے بلکہ صفت مراد ہوتی ہے کہ جنس کی صفت کی نفی کرتی ہے جنس کی ذات کی نفی نہیں کرتی مثالی کو دیکھنے کہتے ہیں لا رج اللہ کا لا رجلا کا اب اس کا اسم ہے نا رجلا اور خبر اس کی ہے کا تو تو ہم کہتے ہیں کہ لائے نفی جنس اب جنس کی نفی نہیں کرتا ذات کی نفی نہیں کرتا بلکہ اس کی صفت کی نفی کے لیے آتا ہے جنس کی صفت کی نفی کے لیے مثال لا لارا جڑا کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نفی جنس کی نفی کر دی ذات کی کہ آدمی نہیں ہے نہیں بلکہ اس کی جنس کی صفت کی نفی کی ہے کہ آدمی تو ہے لیکن آدمی کھڑا نہیں ہے آدمی کے ساتھ جو صفت قائم ہوتی ہے کھڑا ہونے والی بیٹھنے والی تو اس کی نفی کی ہے یعنی قیام جو اس کی صفت بن رہی ہے ذات کی اس صفت کی نفی کی ہے یعنی قیام کی نفی کی ہے کہ کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے ٹھیک ہے لا رجنا کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے تو لائے نفی جینس جنس کی نفی سے مراد کیا ہے جنس کی صفت کی نفی مراد ہوتی ہے جنس کی ذات کی نفی مراد نہیں ہوتی یہ ایک ویسے میں نے بتا دیا اصل جو آپ کو سمجھنے کی چیز ہے وہ کیا ہے یہی والا کہ لائے نفی جینس کی خبر کیا ہوتی ہے مرف ہو کہتے وہ مسند ہو خبر مسند عبادت کے داخل ہونے کے بعد جیسے لا آگی بات سمجھ کا نہیں آپ لوگوں کو افعال ناقصہ کی پوری تفصیل معاولہ مشباح بل کی تفصیل اور لائن جنس اچھے طریقے سے سمجھ میں آگے رول نمبر تین رول نمبر 5 کوئی عبارت کسی لفظ کا ترجمہ کوئی بات جو سمجھ میں نہیں آئی تو بتائیں آ گئی اب چلیں کل کے سبق کی طرف کل کے سبق ہم نے پڑھا حروف مشبہ بالفعل کو وہ بالکل ان کے مخالف ہیں ابھی ہم نے پڑھا نا کہ افعال ناقصہ یوم کا مطلب عام ہونا ٹھیک ہے عام عام ہونا ٹھیک ہے جی جی کہاں ہاں وہاں مَا, ما جو ہے وہ کیا ہے عام ہے ٹھیک ہے اچھا جی حروف مشبہ بلفیل انا انا کا یہ جو ہے ان کا اسم کیا ہوتا ہے منصوب اور خبر کیا ہوتی ہے مرفو یہ بالکل افعال ناقصہ کے بالکل مخالف ہیں کہ افعال ناقصہ کیا ہوتے ہیں ان کا اسم مرفو ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے حروف مشبہ بلفیل کیا ہوتے ہیں ان کی جو ان کا جو اسم ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہی کام کہ یہاں, یہاں تک بات تو آسان ہے کہ بھائی حروف حرف بالفعل ان کا اسم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اس پر نصب اس پر زبر ہوتی ہے اور ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع کیا کہتے ہیں اس کو مرفوع ہوتی ہے اور یہاں پر خبر اننا کا ہی تذکرہ کرنا ہے کیونکہ ہم مرفوعات کو پڑھ رہے ہیں اور مرفوعات کے اندر کیا ہے خبر اننا ہے عروف مشبہ بالفعل کی خبر ہی کا تذکرہ ہے بحق محفی کو مفرتاً معرفتاً نقر چونکہ ہم نے خبر انا کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ مبتدا اور خبر جس طرح مبتدا اور خبر ہوتے ہیں تو وہاں جو مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے اس خبر کے لیے جو قواعد اور ضوابط ہیں کہتے ہیں وہی قواعد اور ضوابط اننا عروف مشبہ بال فی الحال جو ہے انا کان تلاک ان کی خبر کے لیے بھی وہی قواعد اور ضوابط ہوں گے جو مبتدا کی خبر کے لیے قواعد اور ضوابط ہیں بس اس اصول کے اندر یہی بتایا کہتے ہیں مفرد فی قونی مفردن مفرد اور جمع ہونے میں مفرد کس کو کہتے ہیں مفرد تنہا اکیلے کو تثنیہ تثنیہ کو جمع جمع کو کہتے ہیں مفرد تثنیہ جمع ہونے میں بھی اس خبر کی طرح ہے ٹھیک ہے جملہ تن جملہ ہونے میں بھی او نکرتن أو معرفہ اور نکرہ ہونے بھی ہم نے کہا تھا کہ کیسے معرفہ ہوگی کیسے خبر نکرہ ہوگی جیسے ہم نے کہا تھا کہ جی اگر دونوں دو اسم ایسے ا جائیں دونوں معرفہ ہوں ایک کو مبتدا بنا خبر بنالو اور اگر ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو جو نکرہ ہے اس کو خبر بنالو لو جی بھی ہم نے پڑھا تھا پھر ہم نے کہا تھا کہ جی خبر اگر جملہ ہو تو پھر اس کے لیے ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف راجھے ہو تو وہی اصول یہاں پر بھی لاگو ہوں گے کہ جب حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہے وہ اگر جملہ ہو تو اس کے اندر ایک ضمیر ہونی ضروری ہے جو لوٹ رہی ہو اس میں کی طرف ٹھیک ہے نا تو کہتا ہے تمام کے تمام قواعد اور ضوابط جو مبتدا والی خبر جو تھی اس لیے جو لیے خبر کے لیے جو قواعد اور ضوابط تھے وہی قواعد اور ضوابط حروف مشبہ بالفعل کی خبر کے لیے بھی ہوں گے وہ حکم حوفی کو نہیں مفرتن او جملاتن او مارفت او نقرتن کا حکم خبر اے کہتے ہیں <تصفيق> اور اس خبر کا حکمر مشفا بل کی کا خبر کا حکم مفرد جملہ ہونے میں معرفہ اور نکرا ہونے میں یہ مبتدا کی خبر کی کے حکم کی طرح ہے آگے بات سمجھ یہاں تک رول نمبر پانچ جی بات کہتے ہیں ولا تقدیم و اخبارہ یعنی کرتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل کا پہلے اسم ہوتا ہے پھر اس کے بعد خبر ہوتی ہے تو کہتے ہیں جو حروف مشبہ بالفعل ہیں ان کی خبر کو اسم پر مقدم نہیں کر سکتے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہے وہ بعد میں چلا جائے اور اس کی خبر کیا ہو جائے مقدم ہو جائے جیسے ہم نے آج روف یعنی افاڑے ناکہ کے اندر پڑھا ہے کہ اس کی خبر کیا ہے دھلے سے بھی مقدم ہو سکتی ہے بغیر کسی اس کے یعنی اس کی خبر اسم پر مقدم ہو سکتی ہے جبکہ عروف مشبہ و جو یہ ہیں ان کی خبر اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی وجہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا چونکہ یہ حروف ہے عروف مشبہ و اور یہ اور حروف اور عمل کرنے میں بہت ضریف اور کمزور ہوتے ہیں افعال سب سے قوی ہوتے ہیں عمل کرنے میں لیکن حروف سب سے کمزور ہوتے ہیں عمل کرنے میں جو ان کے قریب ہوگا اس کے اندر تو عمل کر لیتے ہیں لیکن جیسے ہی فاصلہ بڑھ جائے گا تو عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ہر بھی مشبہ بالفعل تو عمل کرتے ہی صرف اور صرف کس میں ہیں آ... اچھا ہوں <سؤال> ان کی خبر جو ہے وہ کیا کر سکتے آپ اس کو ان کے اسم پر مقدم نہیں کر سکتے اس کی وجہ جو ہے نا سے تھوڑی سی وہ ہو گئی ہے مشورہ سے خبر کو مقدم نہیں کر سکتے ان کے اسما پر البتہ اگر خبر کیا ہو ظرف ہو تو پھر کیا ہے وہ مقدم آپ کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے اس کی مثال دیارے اب زئی خبر ہے ٹھیک ہے نا فردار ضرف مستقل اسم ہے عروف مشبہ بالفعل فیل کا اور پھر دائر ظرف مستقر خبر ہے جو کہ کیا ہے مقدم ہے عروف مشبہ بالفعل فیل کے اسم پر تو یہی بتایا جی آخر میں کہ عروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہوتی ہے اس کو آپ مقدم نہیں کر سکتے عروف مشبہ بالفعل کے اسم پر البتہ اگر خبر کیا ہو اسماعی ظرف ہو ظرف مستقر ہو رہی ہو خبر بن رہی ہو تو پھر اس صورت میں آپ چاہے ان کے اسماعت پر خبر کو مقدم کر سکتے ہیں روف مشبہ اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو, خبر کو رفع دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کا حکم ان کی جو خبر ہے وہ جو مرفو ہوتی ہے بالکل اسی خبر کی طرح ہے جو مبتدا کی خبر ہوتی ہے جس طرح اگر جہاں جہاں پر اس کے لیے مفرد ہونا ضروری ہے تو اس طرح یہاں پر یہ بھی مفرد ہوگی وہاں پر جو جملہ ہو اس کے لیے جو قواعد ہو ضوابط ہیں وہ یہاں پر بھی ہوں گے کہ جس طرح اگر خبر جملہ ہو تو اس کے اندر آیت ہونا ضروری ہے تو اس طرح اگر حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہو تو اس کے لیے بھی آیت کا ہونا ضروری ہوگا عرض تمام شرائط وارفانقرا ہونے میں بھی یہ کیا ہے مبتدا کی خبر کی طرح آخر میں بتایا کہ ان کے جو ہے حروف مشبہ کی جو خبر ہے وہ اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی البتہ صرف ایک صورت ہے مقدم ہونے کی کہ جب خبر کیا ہو ظرف ہو کیوں اس لیے اسماعیت یہ جو ظروف ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتی ہے ذرا وسط اور گنجائش ہو جاتی ہے جی جی خبر کو رفع دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب جو ہے نا آپ لوگوں نے اس کی کیا کرنی ہے مرفوعات کی تیاری کرنی ہے تمام کے تمام جو مرفوعات گزرے ہیں یہ میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کے بعد ہم منصوبات کو پڑھیں گے ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میں تمام کے حامی عناصر ہوں السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ